یوبصرنہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذ ببنی حالان کہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے مجرم چاہے گا کہ وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کا فدیہ دے, دے اس دن ایک دوسرے کو نہ پوچھنا اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کے درمیان کوئی حجاب حائل ہوگا بلکہ دوسروں کے بارے میں سوچنے کے لیے کسی کے دل میں اس دن گنجائش ہی نہیں ہوگی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے خیش و اقارب یاد دلائے جائیں گے اور ان سے ان کی پہچان کرائی جائے گی لیکن ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا اس دن کافر تمنا کرے گا کہ کاش کوئی ایسی صورت نکل آتی کہ وہ اپنی اولاد بیوی بھائی سارا خاندان اور سارا عالم دے کر اپنی نجات کرا لیتا یعنی وہ ایسی گھڑی ہوگی کہ جن سے وہ دنیا میں بے انتہا محبت کرتا تھا ان کی بھی قربانی دے کر صرف اپنی جان چھوڑا لینا چاہے گا